شرع. کوئی گل جرح کے مطابق نے وہ اب منہ گے جن کے خلاف نہیں آپ کو کرنا کسی مسلمان منیاں چاہیے صحیح گل سارے شرح سارا جا کل جاتا ہے وہ تو امیج ہے کہ وہ اپنی مسجد سماں ہے ہاں او دے پیچھے جتنے گاڑی کھڑے دو منٹ کر کے سارے کے نماز پڑھنے مگر دو او جڑا نا او مستی جام جگہ لے گئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ گل نہیں کہ اے آ کے پیچھے مار نہیں ہوئی گل ہاں وہ حقیقت کھولیے ان کی آ گل ہے وہ پھر وہ گلوں بھی جڑی غلط نے وہ بھی صحیح آ کے وہ آ کے بعد جی سکار کہہ گئے اہم بچوں کو <laughs> <laughs> <laughs> پیش کی اس طرح کہ کوئی بھی بندہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بچ جا وہ منو جیسا نہیں بچتا بچیا تو نہیں موڑا دو تین دن کیا بھائی آخے کہ گلا ٹھیک نے جہیا وہ کہہ گیا سب کچھ ٹھیک ہے ایک آکھے جا رہے نے باقی ہے ساڈا بزرگ ہی ہوئی چاہیے نہ گل نہ کریے وہ کٹھا پیا ہوں جا تو جا کیتے سی اس لے اس لئے خواب مبالہ کرے لانگ میں وڑ گیا بار بار اس طرح خواب آ رہا کی مطلب ہوں آگے بڑھنا چاہ رہا جیس گلتے کہ تھی جنہیں تھوڑا مواد دا اسلامی رلا کے ہو یعنی اپنی موبائل والی نے مطلب ساری جاتی ناج دینی کونی جھگڑا جھگڑا دینی کو نہیں ذاتی ناجویز جو بھی کیا مطلب کہ ایرنا بھی دس گیا دو گلان میں پہلی گل یہ کہ میری گلانے خلاف سنیا نہیں او ذاتی تینوں دشیا شری دشیاں جیسے کہ یعنی دا دعوی یا سردار یعنی کہ یہاں گلیں وزن کر رہی ہے اپنی ذاتی نبوت کا دعوی ہے کہ نبی اکرم سلال شریعت متحرا جا بدلے او زبان کا دعوی کرے تو عملی نبوت کا دعوی پایا چلو گل سمجھ آ گئی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی کیا کہ جیڑا شخص نبی پاک دی نو بدلے نو اس دا بدلنا کرابت کرا تے مجھ ہوں تیرے منہ میں ثابت کرا کہ انہیں نبی دی شریعت نو تبدیل کیا گل <misterisation> <imited> میری سمجھ ل میں کی بھی آ جان گے تو پہلے آ گل میری سمجھ لوکہ مباللہ جی گل کرنا پہلے کھلے نا مبالا اس گلتے ہونا میں تینوں بھی میرا دب ہے شرع پاک نبی بدلی تک انہیں نہیں بدلی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے اچھا یہ دس جا مبالا تنا چاہیے کرنا چاہتا تینوں خواب تیرا میرے واسطے کوئی نبی شریعت نہیں بن گیا نہ قرآن میں یہ پوچھنا چاہنا میرے مرتبے کا بندہ لیا اپنا آخری بزرگ آک ازرگ آ چتی آگے وہ یار گل سن میں شکر چلو ٹھیک ہے چلو اسی گل سے آ جانی گل سمجھ پہلے گل بار بار سن او اس شریعت مجدد متحرہ سارا کچھ اور جو میں او بارے جا میں نے شریعت تبدیل کی متفق نہیں ہو اچھا. گلتے بحس اور منازرا اس مبالہ آخری سطح چپ لے بحس تو پانی ود جان اس لیے مبالا کیا تحس تو نس گیا مناظرے تو نس گیا یہ مطلب ہے تلیل شریعت گل میرے نال کر سکتے گل میری سمجھ لے تناظر نہیں یہ سطح کا بندہ نہیں تو پھر میرے مبالک نہیں آ سکتے ہوں اچھا مبالے تھی ہوں مبالا ہی دو قسم کا بچہ تیرے سامنے اٹھ کھڑوتا ٹھیک ہے کھڑو ترو جدو نجران بے عیسائی آئے سن حضور مبالا کرنے تے ہوا سی تسا لیاؤ اپنے آپیا نبر اپنے لے آؤنے لعنت جانت اللہ سمانا بتائل پھر ہم مبالا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لعنت کریں گے ایس مبالے تے آونے یا آگے آگے تو ہے میری گل سمجھا ہوں تی قرآن والا کرنا کہ بعض بزرگ والا کرنا ڈب مر قرآن <laughs> قرانس پہلا طریقہ پینا میں اگ تیرے نپڑ کوئی پیتی ہے جوش شتان کلائی کھلائی ہے شیتان کھا پہ چاہتے ماتو سمجھ خدا آج سمجھ مات تو سمجھے خدا دی طرف ہو خواب شیتان دی طرف ہوں نی رحمان کی طرف ہوں روح اسمان تے نکل جا رات نو یا دنتی خواب سچا ہوتا تھلے رہ جائے شیتان کی گلاوٹ ہوتی رہے شیتان تین بڑی ترتا تین تنا کے رہنے آگے گل گل سمجھ ہوں جی تران والے موبائل تھے نہیں آ ایتھے میرا شگرد کو کوئی نہ کوئی اٹھ ہی او تیرے کرے گا میرے نال کرا تو لیا آس ہوگا طے کرس اگر اگرس جو دے رہا دنیا ہر جو جس طرح وہ نظریہ رکھتا جس طرح وہ جماعت نظریہ دتا وہ بر او وہ غلط جو حضرت صاحب نظریہ اچھا گل سن ایک ہوئے سنوام مراد مریا ہو سکتا ہو گل سن اپنے پیو گل سن اپنے پیو لکھا رشتے داروں میں مبالا کرنی مرضی نہ انہیں مبالا لکھا کے لیا بونا ٹھک کے آپ لیا تاکہ سڈے سوال کیتے ہیں مکان یہ آئی ہے والے <سؤال> اس طرح کرنے آ جا ہاتھ پا لے تاکہ برا یہ بھی پرچا ہو سکتا ہے میرے فرما رہا ہاتھ والنی ہاتھ والی جیڑی بلام محلہ رشید پارک رشید پارک جن بس ٹھیک ہے جس طرح چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تھی تم بد دو تی آخو جی وہ سچے نے ربت پے اگر سچا تو بندے دا پیر اسلامیہ لال مشہور مشہور ہے سارا نظریے جو کچھ اس سچے ہیں تو سڈے تانت پوے رب جی اسی ہلاک ہو جائیں گے اگر اور یقیناً الحمد اللہ الحمدللہ اگر اگر, اگر, اگر, اگر بانی اسلامی جڑا مشہور ہے اس عبداللہ نامی بندے ہلاک ہو جائے میرے نظریے یار بلا دل کا ہاتھ جانا ہے اگر تو گلت نے گلت چل رہے ہیں اگر وہ یہ جنٹ نے اگر وہ جنٹ ہے تو میں ہلاک ہو جا <سؤال> اگر وہ نیت صاف ہے اگر اللہ اور اسلام کے مطابق جو جو اگے جماعت نس طریقے جو کچھ دے یا دی برحقال جس طرح جو دے رہے ہیں جو کام کر رہے دس رہے اب سارا کچھ حق ساجے یار بلا یہ بندہ حق ہو جائے ی گھر میاں آگے چڑھن دی جس طرح بزرگ فرمار ہیں چلی پا کے لے آؤ سان پتا ہے نہ کنجر اٹھے گا تلوار <laughs> بازو ہمارے شاخ بٹی بیٹھا یہ بدن اور کوئی گنجائش